فسبحوه <تصفيق> بحمد الله للشهور ينشطنا والمسجدا في اعمالنا من هدى الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 يا أشه الذين آمنوا اقتقوا الله وقولوا قولنا السبيدا يُصبح لكم أعمالكم ويغتر لكم ظنوبكم ومن يُبع الله ورسوله فقد خاذ فوزا عظيما الضابات فإن خير الغديد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأبور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس أعوذ بالله السميع لديه من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصلنا للإنسان ببالدين حملته أمه وهنا على وهن وقصاله في عامين بزرگانزی نوجوان ساتھیوں سور رکمان کی ایک की نے راوت کی ہے جس میں اللہ حرف عالمی نے تمام لوگوں کو وادین کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نام میں بر ال والدین یعنی والدین کو خوش رکھنا والدین کے ساتھ احسان کرنا ایک بہت بڑا خریدا اور بہت بڑا نیک عمل کرا دیا گیا ہے اور ابا کا اللہ دلہ وی اے لوگوں تمہارے رب نے تم کو حکم دے دیا ہے رب کا یہ فیصلہ ہے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 اسی لیے والدین کے حقوق کی جب یہ اہمیت ہے اور یہ مقام ہے تو والدین ان کے حساب اچھے سلوک کر لی کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ اور بہت بڑا علح العظمین نے عدل و ثواب رکھا ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ صواب اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اعمار افضل آپ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تو آپ نے ساتھ روایا ایمان اللہ اللہ پر ایمان رکھنا رسول پر ایمان رکھنا یہ سب سے اوقت امر ہے اس اگر تم مماد پھر کیا ہے تو آپ نے ساتھ رمایا جہاد حادثی سبھی اللہ یا رسوگا تم مماز پھر کیا ہے آپ نے ساتھ رمایا بر ال والدین والدین کے جو ساتھ اچھا سروپ اور اچھا بدلاؤ کرنا والدین کے ساتھ حسن میں سلوک کرنا ان کو رازی رکھنے کی کوشش کرنا ان کے دکھ میں درد میں ہر پریشانی میں کام آنا اور ہر تک انسان اتنا ہو سکتا ہو ان کے ان کے سکون اور راحت ان کو سکون اور راحت مہیا کرنا یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے یہی کیا کر کی رہے ہیں کہ نبی ریٹ آخا فرماتے ری سلواروار ہی لوگوں سارا کی ریزانو کی رہے نہیں دے اگر اناج اگر اناج پراگی رکھنا ہے تو اپنے والدین کو راضی رکھو اگر والدین ہے تو آپ نے شاہ بنوایا سخت تمنا سخت ویوا سخت تمنا سخت نہیں اور اللہ تالا کی ناراضگی والدین کی ناراضگی نہیں وادے کر دیا ان کی رضا اور خوشنو دی والدین کی رضا اور میں ہے اور رب کی ناراضگی واد والدین کی, کی ناراضگی میں ہے جس نے اپنے رو جس نے اپنے والدین کو راضی نہیں رکھا وہ اللہ تعالیٰ کو را بھی راضی نہیں رکھ سکتا اور جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اس نے اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتا ہے تو اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے نبی علیہ شراب کو شراب نے ایک روایت کے نرشا روایا اے رہو تمہاری جنت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدین کے قدموں تلے رکھ دیا ہے اور اگر کوئی انسان اپنے والدین کو گا یا دونوں میں کسی ایک کو دن نہ پانے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے ان کو راتی کر کے اللہ کو کچھ نہ کر لے اللہ کو راتی نہ کر لے کوئی بڑا بربست انسان کرا دیا گیا ہے بڑی حادثیت ہے جن میں سے ایک یہ ہے نبی ریسرا سامنے شاپر میں آتے ہیں ربے بن بہو ربے بن بہ ردے بن بہ ایو کو اس کی ساری عزت بھی مل گئی اس نے اپنی ناک کٹا دیا اس نے اپنی ناک کٹا دیا اردو زبان میں جانتے ہیں کہ ناک کٹا دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے فرمایا بہو رب ان بہو ربان بہو تی مطلب آپ نے فرمایا اس نے اپنی ناک کٹا دیا اس نے اپنے آپ کو شریر اور خاڑ اور بڑے خطارے میں ڈال دیا پوچھا گیا کون یاد رکھو نا آپ ارشاد کروایا مگر اب رکاواز لے گی اور وہاں کہ اپنے باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو سل نہ پالا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنک میں داخل نہ کرا دیا ایسے انسان کو اللہ سور پہ بڑا بندوبست ہے اللہ تعالیٰ والدین یہ ایجوکیمت ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نہیں فرمائے اور والدین میں بھی خاص طور سے آپ کا مقام کو بڑا اونچا ہے پہلے تو معذرے والدین اللہ اکبر ہمیں حدیث یاد آئی ایک مٹو پراسا میں سے دیوار سے پیپ لگا کر کے بیٹھے ہوئے صحابہ کرا موجود ہیں صحیح مسلم اور سمے ترویدی کہہ دی تھی آپ دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی آپ نے شاہ کرایا اللہ اے مسلمانوں میرے صحابیوں کیا میں تم کو بتاؤں کہ گناہ بڑے گناوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہیں ہم لوگوں نے کہا پرایا اللہ یا ضرور آپ بتائیں کہ سے بڑے گناوں میں سب سے بڑے گنا اکمر الکم کیا ہیں آپ نے شا رمایا ان کی شراب کو اے لوگ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تالا کے ساتھ شرک کرنا وہ سرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ سینا فرمانی کرنا ہے پھر نے شاطر مایا ابھی دیکھ لگائے بیٹھے بیٹھے پھر آپ نے فرمایا وقول اس وقل اس وقل اسود بولنا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا اس جملے کو آپ نے اتنا بار بار بار اس طرح اتنا دانا آپ نے اس کو مقرر کیا کہ آپ کی بات سے ایک رکھ چھوڑ کر کے اپنے کھکنے کے بل بڑے ہو گئے اور نے کہا یا رسول اللہ یا میں کاش کے آپ خاموش ہو جاتے ہم لوگوں کو پتا چل گیا تینوں چھوٹ کتنے بڑے ہیں اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا شرم ہے میرے ہائیو، ہمیں تو میرے بھائیوں ہمیشہ والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے والدین کے خاص طور سے والدہ کا بڑا اونچا مقام کام ہوا ہے اسی لیے قرآن پا حدیث میں ایک وندہ ردمی نے والدین کے ساتھ اس نے سوروپ کا حکم دیا اور والدین کی نافرمانی سے منا کیا اور خاص طور سے والدہ کا تذکرہ اور کیا ہے جو آج میرے اسٹوڈینٹ کو مانگیشمی نہیں ہے وہ صحیح ہے لیکن انسان انہیں اللہ فرماتے ہم نے انسانوں کو حکم دیا کہ بار کے ساتھ اچھا سرو کرو ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سرو کرو اور پھر اللہ نے فرمایا وہاں وہاں کا خاص خیال رکھو کیونکہ ماں نے تمہارے کی بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس کائنات علاج نے انسانوں کے اندر ماں سے زیادہ تمہارے لیے کسی نے تکلیف نہیں اٹھائی ہے سب سے زیادہ تکلیف اور تمہاری ماں نے اٹھائی ہے آسان کرواتے ہیں ہمارا بہت بہو بہن والا بہان نو مہینے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اپنے دیش میں رکھ کر کے تمہیں بھونتی رہی سارا کام بھی گھر کرنا ہے تمام ذمہ داریاں نبھانی بھی ہیں اور دیش کے تم کو لے کر کے اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہارا بدن بڑھتا گیا تمہارے بدن سے تمہاری ماں پر تکلیف میں بڑھتی گئی لیکن ماں نے کبھی پورا نہیں سمجھا ماں کو کبھی بات نہیں بن کیوں بلکہ ماں کو خوشی تھی کہ ہمارے دیش ہماری اولاد ہے میرے بھائیوں وہاں نا وہ فی ہوں یہ عامر پھر شاید رواتے ہیں نو مہینے تکلیف اٹھا کے ساتھ برداشت کرتے ہی پیٹ میں اٹھا رکھا اور پھر اس کے بعد دو سال تک تمہیں اپنے ہاتھیوں سے لگا رکھا تمہیں دودھ گرایا اس لیے ماں کا خاص طور سے خیال رکھو حدیث کے طرح سے بڑا حق انسان پر سب سے بڑا حق انسان پر کس کا ہے آپ نے مردوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے نے فرمایا ام ایک مرد پر ایک انسان پر سب سے بڑا حق اگر ہے تو انسانوں میں اس کی ماں کا ہے پھر پوچھنا میں نہیں یا رسول اللہ اچھا عورتوں پر سب سے بڑا حق کا ہے آ میں عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے حضی سے باپ اس کی رحمت حما بخاری اور امام مسلم رحم اللہ اپنے صحیح ہے نبی رہے سراب رحم صاحب رما آپ کے سامنے ایک سکتا اور آپ ایک بات بتائیے یا رسول اللہ آپ بتائیے من نہ میری خدمت کا اور میرے و سلوک کا اور ہماری بڑھائی کا سب سے زیادہ مستحقوں مستحق کون ہے آگے تمہاری ماں ہے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ منحقی آپ بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حکم سلوک کا اور میری خدمت کا مستحد کون ہے آرے امو کا, تمہاری کا ہے پھر اس نے کسی مرتبہ پوچھا یار سورلا یا رسول اللہ لا کنڈا سے میں اس نے صحابتی آپ بتائیں سب سے زیادہ میری خدمت کا میرے حکم سلوک کا مستحد کون ہے آپ نے شاست میں تمہاری ماں ہے جو مرتبہ جب میں نے پوچھا رسول اللہ من آپ کنڈا سے میں اس نے سہار رکھی تو آپ بتائیں سب فرمائے کہ میرے تیس سے اس کے بعد ماں کے بعد سب سے زیادہ میرے حسم سوروپ کا مستحق کون ہے تو آپ نے ساتھ فرمایا ابو کا کماری کا تیر بگوان نے فرمایا تین گنا درجہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا بات پر دانا کر رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہر انسان پر تین بڑھلے ایسے آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کے پڑے گے احسانات ہمارے اوپر ہیں لیکن تین हैं ایسے ہیں تیر اوگات ایسے ہیں چیز کی نئے ایسی की جس میں صرف ماں ہی آپ کے کام آتی ہے باپ ہی نہیں آتا اسی لیے اللہ تعالی نے تین گنا درجہ ماں کا پاپ ابھی بڑھا رکھا ہے نمبر ایک حمل کی حالت حمل صرف انسان ماں کے دیکھ رہے تہے باپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جتنی تکلیف جتنی پریشانی آئے حالت عمل میں ستیہ ساری ماں برداشت کرتی ہے باپ کا کوئی تعلق اس نے نہیں ملتا گد پورے نو مہینے اول سے لے کر کے آخر تک صرف ماں کی تو ساری تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے باپ اس نے کام نہیں آتا نمبر دو ولادت کی تکلیف سمجھتے ہیں واجک کا مقصد جو ہوتا ہے اور, اور حیات کے درمیان دار ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا دن کا کام ہوتا ہے سہت باپ تو باہر کے ان سے انتظار کرنا ہوگا کہ ڈر سے جلدی درد کے ہاتھ میں بیٹھا ہو گیا ہے اللہ الاحت من کا کام تو صرف اتنا ہے خوش ہونا لیکن وہ ساری تکلیف اور سے آخر تک وہ ہی برداشت کرنی ہے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 جب طرح بچہ بڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پاس کنڈے پر بیٹھا کر کے لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یا انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے کے آئے گا اور سالو کروائے گئے ہمارا بیٹا ہے لیکن یہ تین مرحلے ایسے ہیں ان میں سما ہی کام آدمی باپ کام نہیں آتا اسی لیے اللہ تعالی نے مورم بات پر مردوں کا تیز گنا جانا مقرر رکھا ہے آپ نے شاہ فرمایا کیجولا کیجولہ اے لوگوں میں اپنا مردوں حکم دیتا ہوں کہ اپنی ماں کا خیال رکھے جی مرحلہ فرمایا میں تاکیف کرتا ہوں کنوگو اپنی ماں کا خیال رکھنا میں تاکیب کرتا ہوں لوگوں کو اپنی ماں کا خیال رکھنا چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا میں پاس کی تاکیب کرتا ہوں کہ بات کا بھی خیال رکھا کرو تو میرے بھائی ماں کا میرا خیال ہونا چاہیے ماں کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے اور کتنا بڑا ہے اللہ وسمت امام ابو یا رحمت اللہ علیہ اپنی قسمت نے بڑے بڑے نیتا مرد بڑے بڑے اعلیٰ جیسی جو میں ہیں ان کا جو ثواب اللہ رہا ماں کی خدمت میں رکھ دیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے مالک رضی اللہ حدیث کے راوی ہے امام ابو جانا امام ثبرانی تقیر میں اور اپنے اوسط میں نقل کرتے ہیں مالک رضی اللہ تعالیٰ حدی کہتے ہیں نی راسا کی خدمت میں ایک شکایا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی عملہ افزر مجھے تہذا کرنے کا بڑا شوق ہے کہ میں تلوار لے لوں اور اللہ تارا کی بہانے دیہات کرنے کے لیے نکل جاؤں اپنے جان اور مال کو اللہ تارا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں دیہات میں سب قربان کر دوں مجھے یہ بڑا شوق ہے لیکن وہاں اقدروں حالات ایسے دیکھا جاتے ہیں کہ میں دیہات میں نہیں جا پاتا آپ نے ساتھ رمایا اچھا لڑا بتا ہر وکیت ہر وقت مجھے تہار کرنے کا بڑا شوق ہے لیکن کیا بتا سکتا ہے کہ تیرے ماں دونوں میں دونوں چندہ ہیں دونوں میں تو کوئی ایک ساتھی ہے اس نے کہا نام یا رسول اللہ امی میری ماں بک حیات ہے آپ نے ساتھ رمایا سن لے اگر تجارت کا شوق رکھنا ہے جان اور جانو مارک کے راہ میں لے کر کے میدانے جنگ میں جانا چاہتا ہے اور شہادت حاصل کرنے کی بڑی تمندا اور خواہش ہے تو اگر حاضری گر رہا اگر تیرے گھر میں تیری موری ماں ہے اگر پوری ماں کے ساتھ تو احسان کرے اور اپنے پوری ماں کو تورا دی کرے اگر پوری ماں کی تو خدمت کیا فائدہ فالتہ فالت خاص وہ جاہد انہیں چھوی گر گا اب ما یاد ہے اگر تکھی ماں کی خدمت کرے نا تو اللہ تعالیٰ تیری بوڑھی ماں کی خدمت میں تجھے حرد کا سوال دے گا روزانہ تجھے گمرے کا سواب دے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہاد کرنے کا بھی سوال تجھے ملے گا میرے بھائیوں مطلب بڑا اونچا مکانوں مطلب میں مطلب سبا رکھا ہے اسی طرح سے نبی علیہ حضرت عبداللہ عمر ابن الفاظ رضی اللہ کا عرآمان ہونا آپ کے گناوں کے افارے اور گناہوں کو اللہ لہرانا جو کی مسرت کرتا ہے گناہوں کے گناہیوں کے اور گناہوں کے پاس کرانے فردہ ڈال دیتے ہیں احباب کی باب ابر اور احباب ہاف اللہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن در عبداللہ اللہ عمر ابن خدا رضی اللہ تعالانہ کہتے ہیں نبی کے پاس ایک کہا یا رسول اللہ یا رکھوں اللہ مجھ سے بہت بڑا گنا ہو گیا ہے کیا ہمارے اتنے بڑے گناہ کی بھی توبہ اللہ قبول کرے گا یا کہ میرے اتنے بڑے گناہ کے لیے اللہ نے توبہ بار دروازہ بند کر دیا ہے اتنا بڑا میں نے گناہ کیا میرا ال ہے کہ میرے گناہ کی متفر اور مس نہیں ہو سکتی نتی نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے تو نے کون سا کی ہے آپ نے صرف اتنا پوچھا تجھے کتنا بڑا ہی گناہ کیا ہے بتا تیرے ماں باپ ماں زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے رو روپنا کلو یا رسول اللہ ماں تو زندہ نہیں ہے میری دنیا سے جا چکی ہے آپ نے خاص سرمایہ اچھا بتا اگر ماں نہیں ہے تو کیا ماں کی بہن تیری کوئی کھانا اس وقت دنیا میں موجود ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صرف خانہ ہماری موجود ہے ہماری ماں کی ایک بہن خانہ موجود ہے اب نے تو نے کتنے بڑے بھی منا کیے ہیں اگر ماں نہیں ہے تو خارا کو ماں سمجھ کر کے خارا کی خدمت کر تیرے بڑے سے بڑے پورا کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت میں اور ماں کے ساتھ ان کے سوروپ نے کبھی پیر وار کر رکھی ہے نبی علیہ صلاح صاحب نے ساتھ سرمایا اگر انسان آج دنیا کے اندر جب ہم نے ماں کی نفرمانیاں شروع کر دیا ماں باپ کی کوئی کب چی بند نہ رہ گئی آج شادی ہو گئی اپنے دیوی بچوں کی فکر تو ہے لیکن ہم نے پورے ماں باپ کو نظر انداز کر دیا اسی لیے آج دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنی پریشانیاں اور کتنی مشکلات آ گئی ہے روٹی میں برکت نہیں ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے تجارت میں تبدیلی بند ہو جا رہی ہے اس کا بہت بڑا خبر یہ ہے کہ ون رہی بہو اور چاہیے کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سروپ کرے تو میرے سایہ کاروبار میں آمدنی میں تجارت میں رکش میں برکت کا اور زندگی میں اتاہد کا بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوپ دے رکھا ہے اللہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ ہمیں کے سوروپ کرنے کی دو ہفت فنمائے ابر اوہ بالکل ہو گئی الحمد اللہ بعد حضرت امام سے ملی اپنی سنت اور رحمت اللہ شہب المان کرتے ہیں نبی رہ تعالانہ کے گھر میں بیٹھے ہندی ہے لیتے رضی اللہ رو تارانہ بازو میں بیٹھی ہوئی تھی آپ کو نیٹ لگ آپ سو گئی اچانک مسکراتے ہوئے آپ اس کے بیٹھ گئے سوتے ہوئے حضرت آخرت اللہ تارانہ نے دیکھا بازو میں بیٹھی نہیں آپ کو جگایا نہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ سکتے ہوئے پس کر کے بیٹھ گئے حضرت آخرت اللہ تارانہ مس رسول اللہ آپ اطمینان کے ساتھ مزے میں سوئیں گے بلکہ ہٹتے لیے ان سے کیا بات ہے آج میں آئے سب پوری دلجن کا میں لیتا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا دیدار کرا دیا ہے اور جب میں نے جنت کا دیدار کیا اللہ نے تارے پردے ہٹائے اور میں نے جنت کو دیکھا تو جنت کے ایک کودے میں ہم نے سنا کی سراوتیں قرآن ہو رہی تھیں اور بڑے اچھے انداز سے کوئی قرآن کی گلاوت کر رہا ہے اور سارے لوگ سن رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے وہ خوش نصیب جو وہ کون سے شبد ہے جو پرانے پاک کی احتراوت کر رہا ہے جنت کے اندر اور قراوت ہے قرآن اس کی جنت بھی سنی جا رہی ہے نبی رہیم پراسمان شاخرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا اماحت بھر جب میں نے یہ سوال کیا کہ جنت کے اندر جب میں یہ سنا کہ جنت میں تلاوت قرآن کی جا رہی ہے میں امن دادا سے پوچھا کہ رحر عالمی یہ تلاوت قرآن کس کی جنت میں ہو رہی ہے تو رب العظیم نے ساتھ روایا کہ جنت میں سلاوت قرآن جو ہو رہی ہے یہ آپ کا نوجوان صحابی مدینے کے فناہ کریب رہنے والے حارثہ بن نومان کی ہے آپ کا نوجوان صحابی حادثہ بن نومان جو وہاں مدیری کے قریبوں میں رہتا ہے اس کے تلاوت قرآن کے میں سنی جا رہی ہے میں نے کہا میرے کہ اتنے ہیں یہ تمام امتوں کو چھوڑ کر کے ایک امتی کی ہے تلاوت قرآن کو سنی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ نمایا بات اصل یہ ابن روم نہ ہی بات اصل یہ ہے یہ نوجوان تمام نوجوانوں میں اب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت گزاری کرنے والا ہے اس کو ماں کی خدمت گزاری میں اور ماں کے تابق شہ سلوک کی مرکز سے یہ مقاب و مرتبہ حاصل ہوا ہے جس کی کلاوتیں قرآن جنت گنڈ پتنی جا رہی ہے نبی رہ سا سا کے سام فرمایا حضرت آج رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حدیث بیان کرنے کا میڈوا فرمایا کباب قبل مر کباب قبل مر تم کے سو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا شروع کرے گا اللہ سارا مجھے اسے اچھا ہی بدلے سے نوازے گا یہ ماں باپ کا بڑا پوچھا مقام ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے حضرت تھے کا باؤ اور اگر اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ہمیں تھے ابو اے بار پھر ربیع رمض رب اللہ ہو سارا وہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی ریخ کا سام کتاب میں کہ ایک ستارہ اور ہم ایک بات کہتا یا رسول اللہ یار رسول اللہ آپ بڑا مہربانی بتائیں کہ ہر بک یا سیون متعدی نہیں کیا ماں باپ مو بہمان میرے ماں باپ جب تک زندہ ہے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ فلو کیا ہے اگر میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کیا ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ کچھ ان کا کچھ حق ہمارے اوپر باقی رہ جاتا ہے میرے بھائیوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں کسی بت سمجھے اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ماں باپ کے حصوق دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا بتائے ماں باپ دنیا سے چلے گئے کیا ان کے حصوق بھی کچھ باقی ہے آپ نے ساتھ کروایا ہاں ماں کے دنیا سے جانے کے بعد پانچ حقوق ان کے اولاد پر باقی رہتے ہیں اللہ خالہ یہ پانچ تو حقوق ماں باپ کے ہمیں یاد رکھے اور ان کو ادا کرنے کی توقع فرمائے پوچھا گیا پانچ کیا ہے نمبر ایک امریکہ فرمایا اصلات ماں جب تم اپنے دعا مارتے ہو ہمیں اپنے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ اپنے دعا کیا کرو اللہ ان کی مقصد کرے اللہ ان کی بیتوؤں کو قبول کرے اللہ انہیں اپنے کا قبر سے تبصرہ اللہ ان کے حساب کتاب کو آسان کرے پہ جب بھی اپنے مانے ان کے دعا مانگے تو والدین کے حق میں بھی دعا مانگے نمبر دو وہاں ساتھ دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے لیے دعائے مفرت کرتے ہیں بک کسی کی تو ماں باپ کے بھی حق میں دعائے مفرت کرے نمبر تین وہاں بردموہی ماں اگر ماں با باپ نے با کسی کے لینے دینے کا کوئی اچھے کام کا وعدہ کیا ہو تو ماں کے مر اور پورا نہ کر سکے ہو مر جانے کے بعد اولاد پر ان کا حق باتی ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرے نمبر چار ساتھ روایا وہ سروس ماں باپ کا ان کے انتخاب پر جانے کے بعد یہ ہے کہ ان ماں باپ کے قرابت دار رشتے دار ماں کے رشتے دار اور باپ کے رشتے دار ماں باپ سے بھی رشتے داریاں دنیا میں قائم کی جیسے زندگی وہ وہ ان کے ساتھ اکثر شروع کرتے تھے سر رہی ان کے دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کے رشتے داروں کے ساتھ کے کھلے نہیں کیا جائے اور نمبر پانچ اور پانچواں ماں باپ کہ وہی کروام ودیق گئی ہے ماں ماں باپ دنیا سے چلے گئے جیسے ماں باپ کے دوست احباب باقی تحریر باپ کے ملنے جلنے والے اور ان کے دوست احباب ادا نہ ہو رہے تو ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سروپ کیا جائے اور ان کی عزت کی جائے ماں باپ کے دوستوں کو پہچنا اور ماں باپ کے دوستوں کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ بڑائی کرنا یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا فرما بنائے ماں باپ کا وفادار بنائے ان کے حقوق ادا کرنے والا بنائے اللہ ہم نے جو بیمار ہیں ان کو شکارمیا تھا فرمان جو پریشان ہاتھ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مشکلات میں ہیں اللہ تعالی ان کی مشکلات کو دور کر دے اللہ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 of this. <laughs>